بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے تبت ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹیں اور وہ ہلاک ہو ما مالوہ و کا کسب نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا سیصلانا ران ذات لہب وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا وامرأته حمالت الحطب اور اس کی جورو بھی جو ایندن سر پر اٹھائے پھرتی ہے فی جیدها حبل من مسد اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی